جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے ددی آواز سے بولتے ہیں اللہ نے ان کے دل تقوے کے لیے آزما لیے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم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 ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین مومنو اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو مبادا کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَ يُقعكُم في كَكثيرٍ مِنَ الأأَمِرِ نِتُم وَلَكَّ اللهَّ حَب فَ إلَكُمإم وََّ اللهَ حَب أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصياد أولئك هم الراشدون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 اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے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 پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ سلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے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 عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا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 اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہے نیبو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 قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم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 اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے لڑے یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں قُل والله يعلم ما السماوات وما الارض والله ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے اسلم دم لم فوادی